جی آر ایس جامع بھائی تشریف لا السلام علیکم شملہ مفید صاحب پچھلے ایک سوال کے جواب میں آپ نے شاید فرمایا تھا کہ فجر کی نماز میں اگر کوئی شخص یعنی سو جائے تو وہ جس وقت اٹھے گا تو اسی وقت اس کے لیے وہ نماز کا وقت ہوگا اس زم نے صرف دو باتیں پوچھیں تھیں ایک یہ کہ اگر وہ طلوع آفتاب کے بعد اگر اٹھتا ہے تو وہ وقت مکرو ہوتا ہے تو کیا اس وقت بھی نماز پڑھے گا اور دوسرا یہ دریافت کرنا تھا ایک فکا کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ جزیہ جو ہے وہ فکا کی کس کتاب میں ملے گا شکریہ آجی آرف جانی بھائی مکرو وقت نکال کر وہ نماز پڑھے گا اگر مکرو وقت کے بعد جاگا ہے تو جس جی وقت جاگا ہے فوراً وضو کرے اور نماز پڑھے لیکن اگر مکرو وقت میں جاگا ہے مکرو وقت جو ہے وہ سورج گروپ طلوع ہونے سے لے کر کم از کم بیس منٹ تک ہے اس میں اگر جاگا ہے تو وہ انتظار کرے گا مکرو وقت کے نکلنے کا اور مکرو وقت نکلے گا تو پھر بھی وہ ادا ہی پڑے گا قزا نہیں پڑے گا اور میرے خیال میں فقہ کی ہر کتاب میں یہ جزیا کو مل جائے گا آ, شامی میں اسی طریقے سے آ, جو ہے وہ یعنی عالمگیری وغیرہ میں سبئین الحقائق میں باہر میں سبھی میں آپ کو یہ جزیہ جو ہے وہ مل جائے گا کیونکہ نماز فرض جو ہوتی ہے وہ آکر بالغ پر ہوتی ہے تو جب آدمی سویا رہا جتنی دیر تک سویا رہا اس پر کوئی حکم واجب نہیں ہوگا اٹھ رہا تو حکم واجب ہوگا اور اس میں شرط یہ ہے کہ نماز فرض کے شروع ہونے سے پہلے وہ سویا تھا اور گزر جانے کے بعد وہ جاگا تھا اگر اس نماز کے وقت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی آنکھ کھلی تو پھر اس کی قدا ہو گئی پھر ادا نہیں ہوگی جب تک مجنون جس پر مجنون کا پاگل پنے کا دورہ ہے جب تک وہ عقل مند نہیں ہوگا بے ہوش کو جب تک ہوش نہیں آئے گی اور سویا ہوا جب تک جاگے گا نہیں اس وقت تک ان پر شریعت کا حکم نافذ ہے. نہیں ہوگا جب تینوں تین نکلیں گے تب ان پر حکم فرض ہوگا اور اسی وقت وہ اگر ادا کریں گے تو پھر ان کی ادا ہی ہوگی